کا شا تھا شنا تھا پیارے نبی کا پیارا نواسا دریا کنارے دو دن کا پیارا مارا گیا ہے راہ خدا میں پیارے نبی کا پیارا نواسا مارا گیا ہے راہ خدا میں سرے نصا سارا ناماتا مالا گایا ہے سر گویں سارے نصاب سارا ناماتا سالا گایا ہے سرے گو نام یہ کربلا کی مہمان آوادی یہ کربلا کی مہمان آوادی یہ کی یہ ماتا جی جی سنسان ما جی ہمارا ہے سرے خدا میں سارے نرف کا سارا ناتا ہمارا ہے ہر پوزا میں سارے نرف کا خانہ ناتا ہمارا ہے سرے پوجا میں سر کو بنا میں سورت آ کے بلا ہے منی کا تم لاکھے مارا گیا ہے سہے پود نکا نا مارا گیا ہے خدا میں پیارا مارا گیا ہے پاکے پہ کر پاکر کو لے کے اکبر کو لے کر اکبر کو لے کر کو لے چل رہا میں گھر بھر کو لے کر سارا گیا ہے سب پوسوں میں سارے نبی کا سارا نو کا سارا گیا ہے سبھی پوسوں میں سارے نبی کا سارا نوکا سارا گیا گھر کا اجالا پتا کی جو بالا سالا سارا گایا ہے سہے گودا میں سارے نزگا سارا نواد سارا گایا ہے سہے گود میں سارے نزکا سارا نواد مرا گیا ہے جہرے پہ کیسی پابندگی ہے کیسی چابندگی ہے جنومی پائندگی ہے نیزگی ہے کشید سے پیدا پرندگی ہے سارا گیا ہے سہے خدا میں ہے میں گایا ہے ساہے پوسا میں رنگ کے کے دل ہے نالے بچے ہوئے ہیں کیا ہم رہ گئے ہیں سب رونے والے سارا گایا ہے راہے پوسا میں سارے نسکا سارا نا سپا سارا ہے سر خدا میں سارے ہے زشتی سے کہہ دو دوستی سے کہہ دو دریا سے کہہ سے کہہ دو دریا سے کہہ دو ہے وہ دنیا سے کہہ دو سارا ضائع ہے رہے خدا میں سارا گایا ہے سارے گوسمے سارے ندی کا سارا نارا گایا ہے سارے گوسمیں ہر ایک کر بنا کی مہمان وادی کر بنا کی مہمان وادی ہر یے ٹو پی ہوگا ماتی ہو ایسا نمازی سارا گیا ہے سارے خدا میں سارے کا سارا ناتا سارا گایا ہے سارے پوسا میں سارے کا سارا ناتا سارا گیا ہے سارے خدا میں اے نجم دیکھو یہ حق نمائی نجم دیکھو یہ حکم نمائی رسوئی سنا ہے رسائی سدا سنا ہے ساری کدوئی سارا گایا ہے سہے کتا میں سارے نسکا سارا ندا سارا گایا ہے سارے گرس میں سارے نسکا سالانہ سدا سارا گایا ہے سارے گوسا میں Hare nabhika mahaka